Muhammad, Muhammad. اللہ بس اللہ و رحمۃ الرحمد ص اللہ علیہ و رحم اللہ مکتبہ موجود تمام خبران عزیز کو شموس سے سلام رہن باقی تمام سامع خواتین عزیز حاملہ با صاحب عزت و السلام خواتین غاملہ شموسن دل کے رہیں سے سلام عزت اور فکلاوتِ سلسلے درس میں سے آج دس نمبر پچیس بابہ حالت۔ صبح نمبر تعالیٰ سے جو ہے دوسرے پر آخری پر عالوں کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں جو ہے چونکہ تیم کا اصل حکم عام لوگوں کو بتا دیا تھا کہ تمام جو ہے تیمون میں کن چیزوں پر ہاتھ مارنا ہے اور تیمون کے اندر کتنے واجب ہیں بولا تھا پانچ واجب ہے دو سنتیں ہیں یہ احکامات کتنی دفعہ زمین پر مارنا ہے یہ احکامات بیان ہو گیا تھا ابھی یہ بتا رہے ہیں آپ کو تیمون جس طرح وضو کے موجبات بات وضو کب ہم پر واجب ہوتی ہے غسل کے موجبات بات غسل کب ہم پر واجب ہوتی ہیں اس طرح کے منہ بات بھی کہ تیمون کرنا ہم پہ کب واجب ہوتی ہے تو وہ بتا رہے ہیں تو فرماتے ہیں اماں منہ بات تو تیمون انسان پہ تیموم کرنا واجب کرنے والی چیزیں وہ حالات جس کو جیسے انسان کو اب وضو نہیں کر سکتے غسل نہیں کر سکتے بلکہ تیموم کرنا واجب ہے وہ موارد کے نماز کو بلوقت پانے کے لیے تو فرماتے ہیں ففاق الماء ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس میں دو بنیادی وجوہات ہیں ایک یہ ہے کہ پانی کا نہ ملنا فاقد الماع پانی کا نہ ملنا تو اس سلسلے میں جو فرماتے ہیں مثلا آپ ایک سفر پہ ایک راستے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے علاقے کا راستہ ہے علاقے کا عمل علاقے کیسا ہے آپ کو پتا ہے اس راستے میں کہیں پانی نہیں ہے اور نماز تک جو ہے میں پانی اگر چل کے جاؤں تو بھی پانی تک نہیں پہنچے گی تو اسی سر میں آپ کو تیمون کر کے ہی وہاں پر نماز پڑھ سکتے ہیں اب آپ کی اول باد میں کرو بیچ میں کرو آخر میں کرو کیونکہ آپ کو یقین ہے یہاں پانی نہیں ملنا ہے اور ایسے سر میں پھر یقین ہے پانی یہاں پر ہے ہی نہیں ہے تو وہاں پر پھر پانی ڈھونڈنا بھی پر واضح نہیں ہے تو شاہ اما موجودہ موجبات تیم الم واجب آنے والی چیزوں میں سے پہلی چیز فا فاق علماء پانی کا نہ ملنا تو فائن یعنی اور اگر تیقن تا, تا آپ کو یقین ہو آپ کو پہلے سے یقین ہے کیونکہ جان پیشانی راہ راستہ ہے، فی طریق کسی راستے کے بارے میں منت ترخی ایسے راستوں میں سے جو معلومات آپ کو معلوم ہے راستوں میں سے ایک راستے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے معلوم ہے اور یقین ہے کسی بات کی یقین ہے بھائی عادم علمائے کہ پانی بالکل نہیں ہے آپ کو یقین ہے اس راستے میں کہیں بھی پانی کا نامنیشن نہیں ہے تو اسے اور آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ وہ تیقند اور آپ کو یہ بھی یقین ہے لا تصلہ اگر میں پانی کی تلاش میں نکلوں تو بھی نہیں پہنچے گی علا پانی تک وقت صلات نماز کے وقت تک اگر آپ نے زور حصے نہیں پڑھی تو معروف سے پہلے پہلے آپ اگر چل بھی جائیں تو پانی تک نہیں پہنچیں گے آپ کو یقین ہے فاصلہ بہت زیادہ ہے تو جب اس طرح یقین ہے کہ ذرا سے میں کوئی پانی نہیں ہے اگر میں پانی کے تلاش میں نکلوں تو ابھی میں پانی تک نہیں پہنچیں گے تو آپ کو یقین ہو تو پھر فلم تحتاش پھر تو آپ کو کوئی محتاج نہیں ہے پہلا ضرورت نہیں ہے اللہ پھر پانی ڈونے گا پھر کیونکہ آپ کو پتہ ہے بھئی ہم کہیں پانی نہیں ہے پانی کی تلاش میں نکلوں تو ابھی پانی یہاں نہیں ملنا ہے تو پھر آپ کو پھر وہاں کوئی ضرورت نہیں پانی ڈھونڈنے کا پانی کے تلاش کا تو پھر کیا کریں فتح معاملہ اب حکومت یہ ہے پانی نہیں ملا یقین نہیں ملنا ہے تو پھر آپ تعمیر کریں وہ چل لیں اور نماز پڑھیں پھر اول وقت, اول, وقت اول وقت میں نماز کے اول وقت میں ہی پڑھیں جو کہ زور ہو گیا مثلاً اوغیر یا بیچ میں جب بھی آپ کو گھسا تو وقت کے اندر آپ نماز پڑھ لیں لیکن مسئلہ یہاں آپ کو پھر پانی ڈھونڈنے کا حکم نہیں ہے کیونکہ پانی ڈھونڈنے کے پانی آپ کو آپ کو پتہ ہے یقین ہے اس راستے میں کہیں پانی نہیں ہے اس جگہ پہ کہیں پانی نہیں ہے تو پھر پانی ڈھونڈنے کا موضوع ختم ہے لہٰذا آپ یقین ہیں لہذا آپ اس کا تعمن کر کے نماز پڑھ لیں گے آپ کی مرضی آپ اول وقت میں کریں بیچ میں کریں آخر میں کریں جیسے اپنی سہولت کے مطابق آپ تعمن کر کے نماز پڑھ لیں اماں فرمانیں وََ کا نہ غیر رضا اگر حالت اس کا غیر ہو مسجد ایک راستہ ہے یا جگہ ہے جس میں آپ کو معلوم نہیں ہے جو وہ نامعلوم جگہ ہے کیا اس میں پانی ہے نہیں ہے نزدیک ہے پانی ہے دور پانی ہے آپ کو خوش پتہ نہیں ہے تو ایسی صورج میں پھر آپ سفر میں ہیں مثلا اور پانی اس راستے میں ہے نہیں ہے دور ہے نزدیک ہے، خوش پتہ نہ ہو تو یہاں حکم یہ ہے فتل آپ پانی طلب کریں ڈھونڈیں بقادری مایا کوئی اتنی مقدار آپ پانی ڈھونڈنے کے لیے نکلیں جو مناسب ہو سزاوار ہو بحال آپ کے اپنے حالت کے مناسب وحال رفقا کے اور آپ کے ساتھ اگر ساتھی وغیرہ ہیں تو ان کے حالت کو مد نظر رکھ کر رفقاق رفیق کی جمعیں حالِ رفقاک آپ کے ساتھیوں کے حالت کو دیکھ کر ان کے حالت کے مطابق اور اپنے حالت کے مطابق آپ پانی طلب کریں اب یہ تھوڑی سی بات واضح نہیں تھی تو شاست خود واضح کریں اگر حالت اس اس کا غیر ہو یعنی آپ کو اس راستے کے بارے میں یقین نہیں ہے کہ یہاں پانی ہے یا نہیں ہے تو اس میں پانی تلاش کرو کتنا تلاش کرو بے قدر معیلی کو بہار آپ کے اپنی حالت کے مطابق وہ حالِ فکائے گا آپ کے ساتھیوں کی حالت کے مطابق تو آنی اس سے پر میرے مراد یہ ہے کہ لا یا جز نہیں ہے پانی تلاش کرنے میں اور مبالکہ تو زیادہ مبالک نہ پھر طلب یعنی پانی ڈھونڈنے میں زیادہ مبالغہ کرنا کہاں پر یعنی زیادہ دور دور تک مبارک مرتبہ زیادہ دور دور تک چلا جانا ہاں جی فلم مواقع ایسے جگہوں پر مخوفت جہاں خوف ہو ایسے جگہوں پر پانی تلاش میں آپ دور دور تک نہ جائیں ہاں جی جہاں پر آپ کو جوائش نہیں آپ کے لیے مبارک پانی تلاش میں ایسے جگہوں پہ یعنی دور دور تک چلا جانا جہاں پر خوف ہے کن سے خوف ہے فلم مواقع موقع کی جام ہے یعنی ایسے موقعوں اور جگہوں پر جو کہ مخوف ہے آپ کو خوف ہے مینا لاد دشمنوں سے وہ علاقہ آپ کے دشمن کے علاقہ ہے آور میں آگے نکلیں گے تو دشمن آپ حملہ ور ہو سکتی یا وہ سوائے وہ جگہ درندوں کا جگہ ہے تو اسے درندوں کے خوف آپ کو حملہ کرنے کا شیر چیتا جو بھی ہے ہاں یا یا یا اول یا سال گرم موسم ہے وہ گرم موسم ہے اس میں آپ دور جائیں گے پانی ویسے نہیں ہے تو آپ بہت حال ہونے کا تھا ہے پیاس کی سے اول برد شدیدی یا آپ بہت سردی ہے موسم بہت سارے آپ راستے سے نکلیں گے تو پھر آپ کو اور سردی اور بڑھ جائے گی آپ کو پھر کسی اور مشقت میں تگلیمیں پڑنے کا خوف ہے اسی صورتوں میں آپ پھر دور دور تک پانی کی تلاش میں نہ جائیں اور پھر محلیہ ایک ایسے جگہ پر آپ پہنچی ہوئے ہیں تو اس میں اگر پانی کی تلاش میں کہیں راستے سے دور چلا جائیں تو یہ تمیل و اعتماد یقا یہ کہ آپ گرفتار ہو جائیں واقع ہو جائیں آپ پہ آپ کو پہنچیں ذرا ماں کوئی بھی نقصان زرا روما یعنی کسی بھی قسم کے نقصان آگے پہنچنے کا احتمال ہے ہاں وہ آپ کو بتائیے وہ کیڑا مکڑے حشرات کی جگہ میں سام بچھو وغیرہ ہونے کا امکان ہے <تصفح> یا کوئی بھی آج جو ہے چور ڈاکو وغیرہ ہونے کا امکان ہے تو ایسے تمام خطرات خدشات خواہ انسانوں کی طرف سے ہو خواہ جانوروں کی طرف سے ہو تو ایسے جگہوں پر جو ہے آپ پانی کی تلاش میں راستے سے زیادہ دور نہ جائیں بس اسی راستے میں قرب جوانوں کو گھر وغیرہ ہو مکانات ہو کوئی آدمی ملے ان سے آپ پوچھیں اور ان کے ذریعے پانی پتہ چل گیا مل گیا ٹھیک نہیں ملا تو آپ تیم کر کے نماز پڑھیں اب آگے ہیں پانی ڈھونڈنا ہے تو کیسے ڈھونڈنا ہے تو ہیں وہ طلب و پانی کا تلاش اور ڈھونڈنا کئی طرفوں سے ہو سکتی ہے یا کون کوئی بن نظر کوئی اونچی جگہ ہو تو ادھر چڑھ کے دیکھ کر اطلاع میں کیا کوئی پانی کے آثار ہیں کوئی آبادی ہے درخت ہیں, درخ ہیں؟ سبزہ زار ہیں تو ہمیں ہی وہاں احتمال ہوگا پانی ہونے کا لہذا پانی کا طلب نظر کے جیسے خود کی اونچی جگہ پہ چڑھ کر دیکھ کر بھی ہو سکتی ہیں اور علمش خود چل کے جا کر بھی ہو سکتی ہے جانا پانی ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے خود چل کے جا کے لوگوں سے پوچھیں یا وہ ابھی ارسال غیر یا خود نہیں جانے کسی اور کو بیچ کر بھی پانی کے بارے معلومات حاصل کر سکتے ہیں یا جو ہیں وہ اب یا پوچھ گوش کر کے پوچھ کر من الخبیر باخبہ لوگوں سے جو اس علاقے میں ہیں اس راستے میں ملتے ہیں باخبہ لوگ ان سے پوچھیں اویل خفیر یا راہگیر سے آپ ادھر سے فرض کرو ایک طرف جا رہے ہیں وہ دوسری طرف سے لوگ مسافر سفر کر کے آ رہے ہیں تو ان سے پوچھیں کہ بھئی کیا ادھر راستے میں کہیں نزدیک پانی ہے نہیں ہے ان سے پوچھیں راکی سے مسافر سے پوچھیں وغیرہ میں اس کے علاوہ کسی بھی اور طریقے سے آپ پوچھ سکتے ہیں معلومات کر سکتے ہیں آج کل میں ہاتھ میں کیمرہ ہو تو کیمرے سے آپ دیکھ سکتے ہیں دور دور تک جو ہے گائے کوئی کوئی پانی کے آسان نظر آتے ہیں تو پھر جو ہے اگر اس طریقے سے اگر نظر آ گیا تو ٹھیک تو کچھ پتہ نہیں چلا کس طریقے سے تو پھر آپ زیادہ دور نہ جائیں کیونکہ خطرات ہیں زیادہ دور نہ جائیں بس جو ہے تیموں کر کے اپنے فرس نماز کو ادا کریں تو تیموم کرنے واجب ہونے کی ایک وجہ یہ ہو گیا کہ آپ کو پانی نہیں ملا ٹھیک ہے دوسری وجہ اور یا دوسری وجہ کیا ہے تاثر و استعمال پانی کا استعمال آپ کو عشر پیدا کرتا ہے تأثر یعنی تکلیف مشقت پیدا کرتا ہے پانی کے استعمال سے تعصر و اشر تکلیف پیدا کرتے ہیں استعمال پانی کا استعمال آپ کے لباع سے مشقت ہے یعنی آپ کو جسم پر کوئی زخم ہے آپ بیمار ہیں اس کے لئے پانی نقصان دے یہ مناتے یہ آج جو ہے آپ کے پاس تھوڑا پانی ہے اس پانی کو آپ استعمال کریں آپ کو پینے کے بعد آپ کے پاس کوئی پانی نہیں ہے آپ پیاسا آپ کا خطرہ پیاس کا خطرہ ہوگا آپ سفر پہ آپ کے تھوڑا پانی ہے اس کو وضو میں استعمال کیا تو پینے کے لیے کوئی پانی نہیں ہے اور کہاں پانی نہیں ملتا ملتا کچھ پتہ نہیں ہے تو ایسی صورتوں میں جہاں پیاس کا خو ہو زخم کو نقصان پہنچنے کا ہو ہو بیماری کو نقصان کو خو ہو, ہو ہاں جی اور تو ایسے صورتوں میں بھی آپ تعمیر کریں گے آپ پانی کو استعمال نہیں کریں گے تو میں اور تأثر استعمال یا اوسط پیدا ہوتا ہوں پیدا ہوتا ہو اس کے استعمال سے اور یہ تکلیف اس طرح ہے مزاح کی ایک تکلیف ان صورتوں میں بیان انتخاب ہے ایک سوچیے کہ آپ کو ہو ہو من اشگا آپ کے خود کے پیاسا ہونے کا تھوڑا پانی ہے اس کو اگر میں وضو میں استعمال کروں تو مجھے پیاسا ہونے کا امکان ہے کیونکہ میں سفر پر موسم کروں او آج کے گا یہ آپ کے پیاس ہونا ساتھیوں کا سفر کے ساتھیوں کا پیاسا ہونے کے امکان ہے کیونکہ پانی ان کے پاس بھی نہیں ہے اگر میں اس پانی کو وضو میں تو میرے ساتھی سارے پیاسے ہو جائیں گے اور میں پڑ جائیں گے تو اسی صورت میں بھی آپ تعمیر کریں گے اور مرکب یہ کہ آپ جس جانور پر سوار ہے تھوڑا پانی اگر میں خود وضو کر لوں تو مرکب سواری کو جو ہے پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی نہ ملے تو یہ بھی چلنے سے رہ جائے گا اب جب یہ تینوں حالتیں پیاسا ہونے کا آپ کے ساتھی کا آپ کے سواری کا ہالن ابھی آپ آب کے لیے خطرہ ہے ابھی ہی پیاس لگنے والا ہے یا پیاس لگا ہوا ہے اور مالن یا کچھ دیر بعد بعد میں پیاس لگانے کا خدشات ہے کیونکہ پانی کا یہاں کوئی نام نشان ہے نہیں کہا ملتا ہے نہیں ملتے ہیں کچھ پتہ نہیں تو اس صورت میں بھی آپ نے جو ہے آپ کو یہ جو شرط فرماتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ پیاسے مر جائیں اور کسی بیماری کا شکار ہو جائیں اور آگ وضو کر کے نماز پڑھیں اور خود کو پیاسا کر دیں یا ساتھی کو یا جانور کو یہ شرن جائز نہیں ہے بلکہ وہاں حکم آؤ کے لیے تعموم ہے اور من المرض یا کو کسی بیماری کا الرزی ایسی بیماری یازو جس کو نقصان پہنچاتا ہے پانی یا کوئی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے منع کیا پانی استعمال نہیں کرنا یا آپ کو تجربہ ہے اس پانی میں ہم جو ہے یہاں میں پانی استعمال کروں تو میرے جسم کو نقصان ہوگا میری بیماری میں اضافہ ہوگا تو ایسی صورتوں میں بھی آپ کا حکم تعمیر ہے اور من جراحت یا کوئی ایسی زخم میں الطی ایسی زخم جو کہ یزور و الماؤ جس کو پانی نقصان پہنچاتا ہے کوئی زخم میں کھلا جھانجے اس کو آپ دھو لیں زخم کو کھلا کر کے تو اس پانی لگ جائیں زخم خراب ہو سکتے تو ایسی صورت میں بھی آپ جو ہیں۔ آپ مزید تکلیف میں گرفتار ہو سکتا ہے زم ٹھیک ہونے میں دیر ہو سکتا ہے اسی صورتوں میں بھی آپ تیمم کریں گے وزول نہیں کریں گے غسل نہیں کریں گے اور غیر اس کے علاوہ منرموانی کوئی بھی رکاوٹیں آپ کو پیدا ہو جس میں پانی کے استعمال سے آپ کو تکلیف پیدا ہوتا ہو جیسے سواری میں آیا آج کل کی گاڑی کے لیے بھی پانی چاہیے ایک بوتل پانی چاہیے آپ ایک بوتل پانی ہے یا آپ پہ یا گاڑی کو ضرورت ہوگا راستے میں راستہ صحرا ہے بیابان ہے وہاں پانی کوئی نام و نشان نہیں وہاں گاڑی روکیں گے تو اور گاڑی کو خطرہ تھے ہاں جی ڈاکو چوروں سے تو وہاں پر بھی آپ پانی کو گاڑی کے لیے رکھیں آپ کی سواری کے لیے رکھیں سواری صرف جانور ہونا ضروری نہیں ہے سواری آج کل کی سواریوں کو بھی پانی آپ کو پتہ ہے اس کو پانی کی ضرورت پڑے گا ایک گھنٹہ دو گھنٹہ بعد یا پھر کچھ دیر بعد تو پھر وہ پانی آپ اس وضو کے لیے استعمال نہ کریں اس کے لیے رکھیں جب آپ کے پاس اور پانی میسر نہ تو سے پانی ہیں, ہیں, پانی ہو تو ہماری اس کے علاوہ جو بھی رکاوٹیں جس کے لیے پانی بیماریاں تکلیفیں پانی نقصان دے ہو اس کے آپ کی وضو کرنے سے آپ کے غسل کرنے سے تو پھر پھر آب پانی ہوتے ہوئے بھی آب وضو کو سننی کریں گے پانی سے تیمم سے اپنے نماز پڑھیں گے تو شز فرمادی اسم کی مشقت کے موقعوں پر فافی مثلی حاضر مواقع ایسے فافی مسل حاضر ایسے موقعوں پر صواب بہتر سرخ کے وہ تیموم تیم کا نا ہے للوضو وضو نہ کہ وضو کرنا تو جو ہے ہمیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں بھئی پیاسے مر جائیں گے لیکن ہم نے تیموم نہیں کرنا ہے بیماری سے مر جائیں گے ہم نے تیموم نہیں کرنا ہے ہم نے وضو ہی کرنا ہے ہم نے پانی ہی سے کچھ کرنا ہے آپ یہ نہ سوچیے اس سے اللہ خوش ہو جائے گا یہ سہولتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھا خوشرو تو آپ قرآن اعتماد اللہ نے فرمایا ہم نے وضو کے بدلے میں تیموم رکھا ہے تمہارے آسانی کے لیے تمہیں اللہ کو یاد کرنا آسان ہو اور تاکہ میری نعمتیں تم پر پورا ہو ہاں جی تو جب یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو مشکل وقت میں اللہ نے تیمم کا حکم دے دیا بیماری میں آپ کو تیمم کا حکم دیا پانی نہ ملے تو آپ کو تیمم کا حکم دے دیا تو بھائی بندے مومن کی مومن ہونے کا علامات یہی مولا جو کہیں وہ کریں جس بات تیمم کا حکم ہے وہاں تیمم کریں الحمدللہ للہ کہ کریں جس کا وقت جو ہے آپ کے وضو کرنے کا حکم ہے پانی سے وضو کریں ہاں جی جہاں پانی کے استعمال کا حکم مور تھے وہاں پانی استعمال کریں روشنی میں آپ نے معلومات کر لیا جہاں تیموم کو کہیں وہاں تیموم کریں اس میں کوئی کراہا والی بات ہے نہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے بندگی یہی ہوتی ہے اللہ کے حکم پر عمل کریں اللہ جو کرنے کو کہیں وہی بڑی خوشی سے کریں اس میں آپ رائے کو شامل نہ کریں تو انہیں در درختستان پہنچے گا اللہ تعالی ہم سب کو دین سمجھ کر دین پر عمل کرنے کی دین کو چاند کر عمل کرنے کی توفیق عطا حرمند کہ ہمارے کوئی عمل ضائع نہ